المت کیا تم نے نہ دیکھا ان لخر ما فما تما وما اردی بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو کچھ آسمان میں ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کو مسخر کر دیا سب ایک نظام کتابیں ہیں سورج چاند رات دن یہ دریا یہ سمندر ایک نظام کتابیں ہیں اور کبھی کبھی یہ زلزلہ طوفان سیلاب آتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالی چاہے تو یہ کر سکتا ہے یہ تو جھلک ہے عام حالات میں سمندر وہ بھپرے ہوئے نہیں ہوتے سمندر آبادیوں میں نہیں چڑھتے دریا اپنے نظام کے تحت چلتے ہیں سورج اور چاند ایک نظام کے تحت ہیں موسم ایک نظام کے تحت ہیں وہ اص نعمه الله ظاہرہ و باطنہ اور اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کی بارشیں فرمائیں۔ و من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدا و لا کتاب منیر اور بعض لوگ اللہ تعالی سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں وہ جھگڑتے ہیں۔ بغیر علم کے بغیر ہدایت کے بغیر روشن کتاب کے بلا وجہ و جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے ایسے بہت سارے اعتراض لوگ کرتے ہیں ہمیں ان کے اعتراضات میں متاثر ہو کر ان کے جواب کی فکر نہیں کرنی بلکہ فضول قسم کے سوالات سے ہمیں اعراض کرنا ہے کہ فضول سوال کا جواب دینا بھی فضول ہے کوئی اقل مند پاگل کی گفتگو پر توجہ نہیں کرتا کتا اگر بھوکنے لگے تو ہم بھی بھوکنے لگ جائیں تو یہ تو عجیب و غریب چیز ہے تو کافر عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتے ہیں ہر سوال کا جواب دینا ہم پر لازم نہیں ہے جو فضول قسم کے سوالات ہیں ان کے جوابات قرآن مجید فقان حمید میں بھی ذکر نہیں کیے گئے مثلا وہ پوچھتے روح کیا ہے تو اب روح کی حقیقت بتانا ایک باعث سے سعادت ہے اور لوگوں کو پتہ چلے تو بہت اچھی چیز ہے مگر جو لوگ رو کے بارے میں سوال کر رہے تھے ان میں یہ قابلیت نہیں تھی کہ وہ روح کی حقیقت کو سمجھ سکتے تو فرمایا رو تو میرے رب کا امر ہے اور بحث کو ختم کر دیا گیا امر ربی کے معنی یہ ہے جس کی حقیقت تم نہیں سمجھ سکتے انڈیا میں ایک ہندو نے یہ سوال اٹھایا کہ آسمان کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے مسلمانوں بتاؤ کئی مسلمان عالموں سے پوچھا گیا ہر ایک نے قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیا مگر وہ ہندو کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اسے تو ضد کرنی ہے بھائی ہم کہتے ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے ہماری بات غلط ہے اس کا ثبوت کیا ہے تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آئے اور کہے کہ آسمان کو کس نے بنایا تو تم کہو اللہ نے وہ کہے زمین کو کس نے بنایا تم کہو اللہ نے اور وہ تم سے کہے اللہ کو کس نے بنایا تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی شر سے یعنی ہر سوال کا جواب دینے بلکہ ہر سوال کا جواب سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بعض ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کی ہم میں طاقت نہیں ہے کیونکہ ہم انسان ہیں انسانی عقل محدود ہے سٹائن ایک سائنسدان گزرا ہے اس نے کہا میں نے ایک ایسی دوربین ایجاد کی ہے اس دوربین سے میں نے ایک ایسے ستارے کو دیکھا ہے کہ جو زمین سے کئی ہزاروں نوری سال دور ہے نوری سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائٹ روشنی ایک سیکنڈ میں جو فاصلہ طے کرتی ہے وہ ہزاروں کلومیٹر فی سیکنڈ ہے یعنی ایک لاکھ سے بھی اوپر دو لاکھ سے کم اور ایک لاکھ سے اوپر وہ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں روشنی طے کرتی ہے جب ایک سیکنڈ میں یہ سپیڈ ہے تو بتائیے ایک سال میں وہ کہاں پہنچے گی تو اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا ستارہ دیکھا ہے جو اتنا دور ہے کہ روشنی وہاں پر کئی ہزاروں سال میں پہنچ سکتی ہے پھر وہ اسٹائن یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے یہ کائنات کا ایک فیصد ہے کائنات کا ایک فیصد میں دیکھ چکا ہوں کائنات تو بہت بڑی ہے تو جب ہم کائنات کو پورا دیکھ ہی نہیں سکے تو اس کی لمبائی و چوڑائی کہاں سے بتائیں انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس چیز کو نہ دیکھا ہوا ہو اور جس چیز کو وہ جانتا نہ ہو تو اس پر اسے اعتبار نہیں ہوتا مثلا آج سے اگر 20 سال یا 25 سال پہلے کوئی یہ کہے کہ انسان کے پاس چھوٹا سا آلہ ہوگا وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ فون پر بات کر سکے گا بغیر تار کے تو اگر کسی نے 50 سال پہلے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو بلکہ فون بھی ایجاد نہ ہوا ہو تو وہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امریکہ میں بیٹھا ہے ایک پاکستان میں بیٹھا ہے دونوں بڑے مزے سے بات کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے لیکن جب سائنس نے یہ دکھا دی اور لوگوں نے دیکھ لیا تو اب یقین آ گیا اگر ہم نے یہ نہ دیکھا ہو کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو پیٹ سے چلتے ہیں جن کے پاؤں بھی نہیں ہیں ہاتھ بھی نہیں ہیں جیسے سانپ جو پیٹ کے بل چلتا ہے تو اگر ہم نے نہیں دیکھا تو اس پر یقین نہیں آتا تو ہماری سوچیں ہماری عقل محدود ہے تو یہ کافر تو فضول قسم کے اعتراضات کر کے الجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو فرمایا ان کے جوابات کی فکر نہ کرو بلکہ تم جو ضروری سمجھو وہ جواب دو باقی عارض ان الجاہلین جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو ومین الناصر اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں جہالت کی وجہ سے وہ جھگڑا کرتے ہیں ولاحدن ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں والا کتابی منید اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے تو ایسے فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرو یہ تو تمہیں اپنے اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے الجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ عیدا اور جب کہا جائے لہما ان سے کہا جائے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا قالو وہ کہتے ہیں بل نہ تبدنا علیہ آبا انا بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا کیونکہ مشرکوں کا اور کافروں کا رد ہے مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے جو معاشرے کی رسم و رواج کو شریعت پر فوقیت دیتے ہیں اولا شعیق یا دو ہوں اللہ بغیر اگر شیطان ان کے آباء و اجداد کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو یعنی ان کے آبا و اجداد غلط راہ پر ہوں پھر بھی کیا اس کی پیروی کریں گے وہ میں یوسلم وجہ ہو اور جو کوئی اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے وہ مفت اس حال میں ککار ہو فقستم سکا بس اس نے مضبوط پکڑ لیا بل اور مضبوط رسی کو یہ دین کی رسی وہ مضبوط رسی ہے کہ جو اسے جنت میں لے جائے گی وہ علیہ امور اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا انجام ہے رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے وہ من کا اور جو کوئی کفر کرے فلا ح کا کفر ہوں تو اے محبوب اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے علئی نہ اوہم انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے فن و نبی اوہم ہم خبر کر دیں گے انہیں ان تمام کاموں کی جو انہوں نے کیا ان اللہ علیم بذات بے شک اللہ تعالی سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے نمتین ہم دنیا کی قلیل زندگی میں انہیں برتنا دیتے ہیں ثم پھر ہم انہیں مجبور کریں گے اور فرشتے ہمارے گھسیٹ کر لے جائیں گے ان ظالموں کو الا آزادی سخت عذاب کی طرف وَلَئِن سا من خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وردا اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا لکول ضرور بضرور وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اے محبوب آپ فرمائیے ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثر بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہے اللہ, اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے ان اللہ غنی الحمید بے شک اللہ تعالی ہی غنی ہے کسی کا محتاج نہیں حمید ہے ہر تعریف اور ہر خوبی کا وہی مستحق ہے ولو ان فل اردی من شاجا رتی اقلام زمین میں جتنے درخت ہیں سب اگر قلم بن جائیں اقلام قلم کی جمع ہے والباحر اور سمندر یا من بعدی ممبادی سب آتو اور مزید ساتھ سمندر اتنا پانی اگر انک بن جائے سیاہی بن جائے اور تم اللہ کے کلام کو لکھنا چاہو ما نفدت کلمات اللہ تو اللہ کا کلام اور اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے ماں خلقکم کو کم ولا بعثكم تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں پھر دوبارہ اٹھانا اللہ کا نفسوں ایک جان کی طرح ہے جس طرح ایک جان کو پیدا کرنا آسان ہے اسی طرح تم سب کو مارنا اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان اللہ سمی بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے الم تن اللہ یو لین سننے والوں غور کرو بے شک اللہ تعالی دن میں رات کو داخل فرماتا ہے وہ یو لیجن نہ رات میں دن کو داخل فرماتا ہے یعنی کبھی رات بڑی ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ رات چھوٹی ہو جاتی ہے وہ سخر شم اور اللہ نے سورج و چاند کو مسخر کیا وہ ایک نظام کے تحت چلتے ہیں آگے پیچھے نہیں ہوتے کلوئیں یجری علا اجلم مسمہ تمام چیزیں سورج و چاند ایک مقرر وقت تک چل رہے ہیں قیامت آئے گی تو ہر چیز کو فنا ہے دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے باقی رہنے والی ذات رب العالمین کی ہے وہ اللَّهَ اللہ تَعْمَلُونَ ما اور بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے بِأَنَّ اللہ الحق بات اصل یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی سچا معبود ہے وہ ان ماں ن مندونی ہی الباطلو اور بے شک جن بتوں کو یہ کافر پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر الباطلو یہ سب باطل ہیں وہ ان اللہ علی کبیر اور بے شک اللہ تعالی ہی علی ہے یعنی بلند و بالا ہے کبیر ہے سب سے بڑا ہے